اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دلی نباشن و عقائد بحث نا قیامت باسف کہ دیوالین حضرت شاشد محمد نواش آپ سے قلق قسم قیامت انفسیہ قیامت آفاقیہ نصب العم قیامچ اور دی دنیا پلا اور جان شک الجسم قلع قیامچ اور نصب العم قیامت کو ہی نو خلش آپ قسم جسبس جی قیامت شورا انفسی انفسیا قیامت وسطۂ انفس قیا قیامت قبرائے انفسیا قیامت عظمایا انفسیا جوں گا ماشا روحانی نفسپ جون جوں نفس نسب دنیا نہ ڈسے اور معاش و اللہ نہ ڈسے تھاری میں ساپو جُن ہنج خدا نہ ڈسے مرحل کن آخر فنح اللہ باقا اللہ دے آلہ منزل کنگ اور آخر مرشد دے مقام پہ عہدے مراحل کن لا قیامت سے تعبیر کیا اس میں جب تک ایک چیز کھوئے گی نہیں دوسرے مقام آپ کو پائے گا نہیں نہیں مول والا خدا نے امول والا دنیا سکیور تو دنیا شور وال موت سے تعبیر کیا خواہشات نسوشور دنیا گناہ کو نشور با تک منفی سوچ کو خدا میں تھت پہ لسکن فکر پا اور فری ہم و غم کو سن چوبیس گھنٹہ یاد الہینو اور ذکر الہینو کو مشغول دو پا اور خدا تھت پہ لسکن مت پا خدا میں تھت پہ گال لچی بیو حسک سوچے بھی نہیں سوچے بھی نہیں دے اعلیٰ منزل کو نکاح تھونے فکر فکری لحاظ کے سم عملی لحاظ کا سمجھے حل لحاظ کا خدا نے نسکور دے عالم منزل کو نکا تھنج مراحل کن اللہ خلقہ سے قیامت سے قابل کیا تو اللہ قیامت انفس اور دنیا گو نکار کی دنیا کی لا پہ قیامت قیامت شورۂ آفاقیہ اور وسطی آفاقیہ کوبرائے آفیکہ اور عثمۂ آفقہ قیامت شورائے آفاقہ انسان چکشا لو قل انسان چکشت گا دنیا گاہ کو نیچے گا کوئی نہ کوئی سبب کی پیداسوں سے یاخری طبی موتوں سے دو دے شاید براٹ قیامت سورائے انفس کا سر نفسر آنے والی چھوٹے قیامت ایک انسان پر جب نگا پیامر کا سر میں گائے انسان چیز جس نے سمجھے خومت برپا سوکھے دوسرے قیامت قیامت غصہ آفاق اس علاقے کیوں کسی مثبت چی بلا چونک ہو جا سکا جان چی, چی مسلس ہو یا کوئی طوفان چوں کو دل دل سوندے ہو جا سکا می مام ہاں جی میم سے شفول گسطی آفاق ہے اور ایسے نے نے سونامین شاطوں اس کے بعد دین قیامت گستہ قبرائے آفاقیں دنیائی کا کسی خطہ چینو یوں چین اکثر میون شیس نے تل تلست بل چنو سے جیسے حضرت انوحی قوم بارین قرآن بیان بس کی تھوڑی سی جماعت کے لو اگامہ خدا سے ہلاک جس طرح حسین نے تاریخ نے سے زیادہ زیادہ دے لاکھوں کے قوم بینا اسی نفر تک بچے سب سے جنہوں نے ایمان لایا باقی کا سے طوفان تو دیو جگہ تھوڑی سی جماعت پتلطف آگماشان کو برائے آفاقہ پھر قیامت عظما یہ آفاقہ جسے قرآن نے زیادہ زیادہ قیامت الفاظ کن الحاقہ واقعہ اور خاشہ مختلف ناموں سے قرآن خداثت جو کہ پوری كلو من عليها دی دنیا نظام کو خلوصات کُ الومن علیہ فان یہ دنیا کے طرف بھی تمام زیر و کن گامہ شیشواتوں دنیا معذہ نظام کو درہم برہماتوں جس کا قرآن یا کس نمگامہ بے نور اس کُن بے اور سب گامہ شاہ جنا بلی زمین کے اوپر پانی آ جاتی ہے سب تھروخمی خرت جیسے پہاڑ کن گامہ ریزے ریزے کی طرف روئی کے بلی دانت وسوں سے پھلوت اور ریت کے ڈیلوں کی طرف یا سے کے ذرات کی طرف تبدیل ہو جاتی ہیں اور دنیا ایک چٹل میدان بن جاتی ہیں اور دنیا کا گا قسم موجود زندہ موجود باقی خدمت اللہ ماشاء اللہ مگر خداخود جیسے باقی رہنا چاہے تو دے مقام بلاج القیامت عظمۂ عظمہ سے تعبیر آفاک کہ جس قبطامبر کو ان گامت سے ادال قرآن نے خبر من ملتی جو قیامت ہے جس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ دے قیامت الخوطن ایک نئے دن دی دنیا نظام کو ختم ہوتے دنیا دی فائل کو کلوس ہو اور پھر دینا جو اسراحیل کی سوچک فکا یعنی دوسرا سلوخان ہے نا دوبارہ یہاں تمام انسان کو ان میں زندہ بن میدان حشر امن خدائے سبحانی میں حساب کتاب من اور نوری میں مجھے حساب کتاب روشنی ہوا جن کو شفحات کا حودار ہوا قوم بحثر بن اور غونی میں جن کو شفات کا حودار نہیں ہوا ہاں اور خوف شریک فیصق و فجور زندگی کے غیر خان کن تو اللہ خدا الحکومت جن جہنم الرکھیرے اور پھر سے ان کو جہنم الخیرت اور جہان طرح طرح ذاکر قوم گرفتار بید. تو دی فیصل ہر صورت میں ہونا ہے قرآن باغ آیات السط عادیت اللہ وقیہ قیامت ہر صورت عمت میں دو واقع نتمی شخص باقی کوئی بنجائش نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جو ظلم کرتے رہے ظلم کرنے والا ظلم کرتے رہے فصل حجول کرتے رہے اور کوئی حساب کتاب نہ ہو ایک دن نہ ہو جس میں کوئی حساب کتاب نہ ہو ایسا نہیں حساب کتاب ہر صورت میں ہوگا قیامت اور خدا کے ایسے موضوع ہیں جو ہے سچ ان واقع جو جگہ تمام انبیاء کو نہیں, تعلیمات کو نصائ ملتا قرآن پاکی تعلیمات کو نم سب سے زیادہ خدا اور قیامت کے موضوع پر آتے ہیں اگر انسان نقرانی ترجمہ سمجھیں ان سے خود مطالعے نہ ہر صفحے میں خدا خود کے بارے میں بھی ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ڈارے لے ان لے صاحب میں کبھی صاف حالات میں کبھی اشارہ میں دو ردی موضوع سب سے اہم ترین تو بلا قیامت یا پوخ لوخ, لوخ بالا دیکھنے پھر جو ہے قیامت برپا سونخاتے بالا پھر دنیا میں اب کوئی موجود نہیں ہے سب مر تمام سرکش قوم کن ہاں اور پھر اون تو شدہ ظالم انسان کن ایرانی بادشاہ کن جو لہچنا ناز و نخری طرف مصری بادشاہ کن جو ناز و نخری طرف دنیا ہی واقف ظالم سرکش امیم سامان جو بڑے ناز و نخرے میں تھے سب کچھ دن ہلاک ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پکارے گا میں نیل ملک لیوم آج کس کے بادشاہت ہوگی کوئی جواب دینے والا نہیں ہاں بہت نے تو نہیں بادشاہتی ہیں بہت ہی اتپن جیسے قرآن فرمائے فرون نے کہا انا رب کو ملالہ ماں کھی جی چو کچھ ہو خدا پائیں دس لین دے خدا جب پکارے گا گو ماں ہلاک وسف اللہ علی میں نیل ملک لیوم آج کس کی بادشاہت ہوگی تو کوئی جواب دینے والا نہیں تو خدا خان جواب کا سلم ہوتی ہے دل کا حار صرف ایک ہی اللہ کے بادشاہ ہو جس کا ہر چیز پر غلبا ہوگا ہے اس کو غلبہ اس کا ابھی بھی اس کا ہر چیز پر طلباء ہے لیکن ابھی انسانی چشم بصیرت کو مڈ الب نو نعمی کو جیرت بنکھ ہاں جو نیم الاد جو ہے ان کے لیے بھی کچھ طاقت قوت کا خدا سے عارضی چیز پن ہے لیکن اس دن سب کو پتہ چلے گا ہاں جی صبح ایک اللہ کے جو ہر چیز پر غلبہ والا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں ہے سب بے بس ہیں کسی کا قیمت میں کچھ نہیں چلے گا اسلام علام شریف اللہ مال کی یوم دن قیامت لو پیجہ کوئی مالک یعنی تجا اللہ خدا اندالن. خدا ابھی بھی ہر چیز کا مالک ہے ابھی بھی ہر ذرے کا مالک ہے لیکن انتجاء اللہ خدا مالک ان متاثر ہوئے دیکھ منک پھر اون سدا نمل تو ہو جو تمام مشرق قوم کنگا والے انکار بھی گنجائش ہوا میں چار نے خدا دے والے بے بس ہوں اس دن ان کا کچھ نہیں چل رہا ہے جس ذات کا چل رہا ہے وہ صرف اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے تو خدا سے قرآن کے ضرورۃ عمل شریف مال کے یوم دین کی جاپو زمین میں جاپو سزا جزا میں جاپو یہ اصل مالک وہ جائے خدائی ذات جس کو چاہیں وہ بھیج ڈال دیں جس کو چاہیں چاہ نم میں ڈال جس کو چائے بخش دیں جس کو چائے نہ باسیں جی تمام اختیارات کاما خدا علیہ الحات اور دی تمام عقائد کو کا چل بونا اعتقاد یا تو و تین حجا چومن غری عمل کے حساب کتاب لین اعتقاد یا باتو غدان تو و غزان اللہ ضروری تو شیل رحمت سے یا قیامت باسِ آخر بنوں خلاص الغان اللہ عمل خریب حافظ قاصل نقط او حل ولا دیں دے بوچو ہاں جو کہ آن خل ای گے رنم ہو چن بوچو ہاں آنکھوں کی میگھے ات بوچھو ہاں ہاتھ جی تو شا س ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گا مسنگ خواہ پیر کار مل دے خطا پھوشا پھو پیر کار مل خوشاپو بوچو سمیت گام سے کھلی آنکھوں کے ٹھنڈک سے تعبیر کیا خود کھلی ہافمی کی عورت سے تعبیر کیا جن گام خطاب بھی جن کا سلم و لین دنیا کا غور فکر میں دنیا سو سواقات کو لکھا کہ ان الملک بے شک بادشاہ کن وال اور مال کن ولا عسکر فوج کن اے نہ کہاں ہے جسوشوں بادشاہ کنو کن ہاں خو دے مال و دولت گاہ خون دے چھو جو لاکھوں تاجر پہ لشکر کن فوج کن خون دے بھی مال کن جنہیں قیامتون گاس ہوں خوشیاں والا دون گاس ہوں ہاں وہ کسی چیز کو سال لے جا سکا نہیں کسی چیز کو لے نہیں جا قیمت قیامت کے دن جن گاہ گاس ہیں ان کا کہاں ہے وہ سال چیزیں اور آج بھی کہاں ہیں ان میں سے کوئی چیز این اللہ قاصر تو فرماتے ہیں کہاں ہیں دیکھ قاصرہ کثرائے جمع ایرانی بادشاہ کو لے کہاں دے ایرانی بادشاہ کن و طاقتن خون یا عظیم طاقت کن کہ ملکوں پہ حملہ بسن پیس پیس کے لے جاتے تھے گا نے سنا اب بن دن کھیر دے حکمران کن دے بادشاہ کن دے ظالم میسوں گائے آئے دوسرے کہیں ان کا جس کا انداز میں کوئی نشانیاں نظر آتا ہے ابھی بھی نظر نہیں آتا ہے اور قیمت کے دن بھی بالکل کسی کا کوئی نہیں چلے گا این الجوابل تو کہاں ی ظالم جاوید میسوں ہاں جی وہ تم تراخن خون نخرون گائے دوسرے کہاں نظر آئے گا قیامت کے دن کہاں نظر آئے گا خون دے مسروں گام ابھی وہ کہاں ہیں خون دے نخروں گاما ہاں جی وہ عین الفرائن تو کہیں فرعع مصری بادشاہ کن نہ فرعون دن تو این الفرائن تو کہاں مصری دے فرائنوں بادشاہ کن وہ حسمت کن قون دبدن شان و شوگت کُن فرعون دن یہاں تک شان و دبدبا خوان سے خوان اللہ خدائی دعوی ان رب الآلہ خدا عالم ذاتی مقابری ہوں۔ ہاں جی شداد کے سکھری فری خا خان سے بحث جہاں لیکن خدا عالیہ میں جب اس کے موت نکالنا چاہنا خواہاں ششپ دے بے حش پن خوان اللہ داخل بہ فرصت میں وہ آخری تیار سو سے دردا و من مین گیٹ پہ گا فیصتہ بھی سواری ہوئے کامنگ اس پہ مین گیٹ پہ نازوں کا اس پہ مین گیٹ پہ باہر خواہ مین گیٹ اسکلف کا وہیں اسرائیل پہنچا اس کا روخ وہیں کھڑا کھڑا قبض کا لیا تو خدا پودے عظیم طاقتور بادشاہ بچس بنو نہ مرود سے خواؤں خدائی دعوت بیا نہ خدا سے کھلا خو ط طاقت پخے حیثیت بس تن مل پھر نمسل پورے پھر دماغ پوں ایک مچھر چک خدا سے مسلط بس اور تعام تجنیائی حکیم کنگام سے بسمن بسوں آخر حکیم کی دسمن چکت تو چیل جو ہے نا یہاں ری بیٹی اس کو کھیلے آسن جو چیز لگائی سامنے کھڑا رکھو سر پر اور نام سرامن جو اسکین گوئیں چیز کیا سرام مسی گا تو آپ کو تھوڑی دیر کے آرام آئے گا تو دے ری بیٹی سرام پہ وہاں گئی لیکن اس سرام پہ اتنے شدید تھا کہ کھول دے ری بیٹی سراں پر سرام خاں شا تو دیو جگہ کھو گئی انہوں نے خدا اندالین سے کھیلا تیس یا سے ذلیل و خوار بس نے خدا سے اس کو مروا دیا اور پھرو انہیں خدائی دعوا بس اندے دریا نیل و خدا سے غراب تو کہاں یہ پھر ہاں جی کون سے دب دب ان مارا تو کہاں ہے دنیا سرکش میوں قاتل کن ہاں جی دنیا کے لاکھوں انسانوں انہوں نے مار ڈالا ہاں جی ہیلر زبن اور باقی چینی تو ذہ مختلف دنیا کا ایسے ظالم چنگیز خان ہلاک جو تو ظالم سو جو ایک بچوں پر برحم نہیں کرتے تھے عورتوں پر برحم نہیں کرتے جنگ آج بھی کہاں ہیں اور خر خیمت کے میدان میں وہ کام گے کہیں کسی کا کوئی نشانی نہیں ہوگا جس ذات کا ہوگا جس کی قدرت چلے گا جس کا حکم چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و حکم کو اسی کا چلے گا آج بھی حقیقت میں اسی کا چل ہے کل بھی حقیقت میں اسی کا چلے گا حسن قیامت کے دن سب کو پتہ چل گا دی تمام ظالم میں سنلا یہ تمام خدائی دعوے دنیا دنیا سرکس ترین انسان کو سامنا انسان تو خدا پکارے گا بس آج کے دن لِ من ملک لیوں آج کس کے بادشاہ تھے تو کوئی جواب دینے والا نہیں خامہ خاموش اللہ خود جواب دے رہے ہیں لاہوا ہے دل ایک ہی اللہ کے بادشاہ دوں گی جس کو ہر چیز پر غلبہ ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتا ہے ہاں وہ اقدار پن, پن یا طاقت پین ہے پن شونو بے لن فعال الما یا شاہ خان کا سلم یاضرت یاثر فاپو سے ظالم فرعون تو ہاں جہ جی ہزاروں انسان خری حکومت پہ فرون خری حکومت تو بچائی بالا موسی علیہ السلام اس کے میں چپ بلا ہاں جی بنی سالد فرج خر حکمت الخطرہ میں تاریخ نبیت کی دو لاکھ بچوں کو اس نے مارا تاکہ موسا دنیا میں آئے لیکن دے خدا پو دے قدرت نگاہ سے اللہ فات مساء واقع بہت بڑے ابرات کے مقام خدا سے موسیٰ و فری بو فری خرینا سس کنے عظیم خدائی قدرت پر ہاں جی خری بو واضح خوری ناک سے خوری, خوری, خوری زان پذوش سے کھلی سب کچھ خوراک آ مزو سے ہاتھ ہر میں سے کھری حکمت پہ دریائے نو دن خدائی حکمت خدائی حکمت کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا دائنات اصل طاقت پہ اصل قوت پہ ہر چشمہ اور ممبئی ہر خیر اللہ تعالیٰ ذات قدرت کے ساتھ چشمہ حیات سر جمع ہاں ہیل میں ساتھ چلو سب کچھ اللہ ذات بنو اسی سے محبت کرو اسی کو دل دے دو اسی کو جان دے دو اسی کو مال دے دو اسی سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اسی کا دوست بن جاؤ یہ آزاد تو یہ فرم و عمدار بن جاؤ چل سنو <coughs> تو شاستر کا سلمان اب دی ظالم بادشاہ کو سوئی ہے کہ دوں آج وہ قدرت وہ نخرے وہ مستیاں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا شاستر جب کچھ بھی نہیں ہے تو سو صرف اللہ خطابن اور مدان حسین قسلم لیں گے بچو قد کاروبہ عمر کا شکی کا یہ ورثوں سے کرے عمر پہ 40 چالیس سال نہیں ورثوں سے اور تحمر کسالمت کی سعید القعال سعید المسن من بالغا البعین سوچ کی عمر پہ چالیس سال سونا ولم یا غالب خیرح اعلیٰ شری لیکن خے نروں خونی کا غالب مسونا یعنی خیر نرو غنی پہ نورو تھا مسونا فوق من الخاصرین دی انسان پر بلقام خاص فوقن اندر تو دیپ جگہ حضرت شاہست علیہ الرحمٰ خریب اللہ نصیب بن چن اور قریب الحص بن مدن غام الخان عمل بن چن لیں گے روزار کن لیں گے پیر کار کن ہنج کہ بھئی جو ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر سوچیں اور ہر وہ شاید جس کے عمر چالیس سال کے قریب ہو گیا چالیس سال ہو گیا وہ سوچیں چان اسمہ پمبر حجیت سوچے کہ عمر پہ چالیس سال سوچے لیکن نیکیوں جو ہے گناہ کوئی کتھا متنا کھوکھ ساری پھوخ چاہ جو ہے انسان جوانی نو جو اچھے عمل کر سکتے ہیں عمل پر چھپ چھٹ سے ہاں صحیح سے جو عبادت کر سکتے ہیں جو نیک عمل کر سکتے ہیں وہ بڑا پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں چالیس سال کے بعد انسان پھر کمزور بعد شروع ہوئے ہاں یو ہوئی شہسادی سے شیر جنگ کا خلمت کہیں غتی غفلت پورے شارہ میں انسان کو چین سارے عزیز عمر عزیز مزاج تو افس حال تفلی نہ کچھ چل افسل انسان خریدے چالیس چالیس عمری زندگی سے چالیس خوبصورت زندگی برغت لیکن خری مزاج داسن سے بل بلبس نبی حمید داسن سے خیال اللہ اللہ عبی اللہ فوسط جاسن سے خیال فشق ہوجوری غرا سوست یا سنن کے گناہ ہی غراصم جندا سنن کے خدائی اللہ پر مانج مت سنن کے توبہ تای مت مانج مت سنن کے یعنی خدا خوف قیامت حساب کتاب سزا جزا جہان خوفی امومت سنن کے گناہ ہیں اللہ لا بین وشس فجورین غراصم سے 36 سے ہاں جی تمام 40 سالوں پھر 20 بتال میں خطاب بن کے سال تو جو پھر یو پھر پیاں اور شہزادیاں سا اور شہش الدین کا سلمان کے آئندہ جوانی تو شریعت جوانی توبلا پیغمبر کے توبہ سے تصویر دے دے اور شہزادی کا سالمی جوانی تو پیمبر جوانی تو کو نے ترقائن در ظاہی گور کے ظالم میں شبت پرہیزگار لیکن ظالم بیڑیہ سان سان سے شنکو سا پرہیزگار پھر سو بھتے کامن کمزور سوچی کمزور وغیر سے لو رن گل نہ پرہیزگار سو خالی پرہیزگار مسوںفی کو کھلے <سؤال> معین میں حسرت کی نگاہ لیتے نہیں لیکن آئے نہ ہے پرہیز گار سونا گاس ظالم بیڑیوں سے پرہیز گار دے گناہجور کن بیا مین منہ تو خدائی قیامت خوفنی او سے خدائی خوفنی او سے خدائی عظمت سے ن والا شرم سے قیامت دے ہاں جی انسانی قرآن خرمائے خرائے یہ عمل مسقال حضرت ذرا یہ عمل مسقال حضرت ان شاء الرا ای بندۂ ذرا برابر خیا نور معاشرۂ میدان بھی نیا تھومن اور اے کا عمل کا تھومن اور خیال ذرا برابر سے تھومن اے می کا عمل سے تھومن تو شوز فون وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ کیری کی نورو اور غنی لس گامہ یہ یہاں جو لوگوں سے آپ نے چھپ چھپ کے کیا تھا دے گناہ گامہ لوگ دیکھیں ہاں نیکیاں دیکھیں تو انسان کو خوش ہی ہوگا لیکن برائیاں دیکھیں حسن ہاں وہ لوگ جو دنیا میں خود کو بڑے سال سمجھا ہوا تھا سر سال شعبہ شعد پا نیک کار شعبہ شعت پا لیکن اس دن یوم تبلا سرار انسانی بس گامہ بیوں شو میں تمام خود نہ جو پول کھل جاتا ہے نہ جو برائی گاؤں میں سامنے ہو تو میں نے وہاں سے کھولو تھک تھلوا کھو یار گائے کہاں تو لے سن چھوڑ لیا ہم پا یہاں تو خدائی آدمی نے دکھا ہوا سمجھا ہوا تھا کہ یہاں اتنا کچرا نکلا یا کیسے ہو گیا کہ یہاں اس طرح کیسا تھا تو آپ سوچو اس دن کو کتنا افسوس ہوگا کتنا کافی افسوس ملے گا تام سے کھولا پریشانی کی دے یوں مجھے تعانو ہو سنا تو چج بنوں سے ابھی بھی وقت ہے جوانی نوں جوان لالا پانی تو مخاطب اتنی شج ہو لوگوں سے آج اپیل ہے یہ دن حق ہے قیامت برحق ہے سزا جزا بر حق ہے قرآن میں ایک آدمی سینکڑوں آیت خدا سے تنچو سے سچے کلام کے اندر خدا سے غداندی حدایت گاہ میں بے شر غفلت کی نبی مضرات یہ وقت غفلت کا نہیں ہے انسانی زندگی کا خوش پتہ نہیں ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہ میں ایک لمحہ بعد زندہ رہوں گا ایک دن بعد زندہ رہوں گا چند سیکنڈ منٹ بعد زندہ رہوں گا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے خدا نے کسی کو یہ بھی وعدہ نہیں دیا تم کو بڑھاپے تک اسی نوے سال تک زندہ رکھوں گا وہ جب چاہے جس کو جب اٹھانا چاہیں وہ اٹھا لیتے لیتے ہیں دس لگی چلوں غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے انسان کو دی دنیا فسق و دور پینو پینوں نہ نے دور پینو حرام خوری نہ رشوت خوری نہ نا ظلم نہ ستم ن دو نا نمبری لس سے بے دور دوڑ ہاں جی ایک ایمانداری کا لحظ ناممکن تھا سو حدی دور پینوں میں چس بنو توبہ طائع ہو جائیں ہمیں ہر کوئی اپنے گروان میں جان کر دیکھیں اور قیامتی دی دے عظیم موضی کا اعتقاد یا سن سزا بل حساب کتاب آپ دونوں بن دوسرے مدعتی حساب کتاب لے لیں اور وہ گناہوں سے توبہ کریں کوئی انسان نہیں جس کے اوپر گناہ نا وزن گامہ گناہ کار قطع کار ان کنوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے نیک کام کی توفیق مانتے رہیں اور یہ چند دن ہمارے زندگی کا باقی ہے اس کو اللہ کے اطاعت میں بندگی میں گزاریں تاکہ بل میدان خیامت میں ہاں جی محمد مصفائے حضر اہل بیت حضور دن حضور, دین حضور ہم شرمندہ نہ ہو جائیں اور خل کے اولین و آخری کا ہم جمس و مقام دے گا ہم سب ذلیل و خوار نہ ہو جائیں چونکہ وہ ذلت حقیقی ذلت ہے زین فرشتے پکر پکڑ پکڑ کر انسان کو جہنم میں دھکیل دیں یوم دَّن النار کا قرآن اس دِن لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کے درد دھکیل دیں گے خطاب آگے خضو ہو حل سم الجحیم صلح ہو سم ف سلسلت ان و اون ذرا لو او خدا لون حکم و ضون جنگا بند زنجیر کا ملا کن چین سے ہاتھ میں زنجیر کن چین سے نہ کھو جہاں کے لفا سے توں دے خطا کن انسان او دے فیستوں خدا سے کلفِ گاہ حکم کے نا فرمانی میں فیستوں سے اگر ہمیں پکڑ پکڑ کے جہنم کے بیچ میں پھینک دیں تو میرے رزدان گرام ہے کس کے پاس طاقت ہے ہم ان فرستوں کو روکیں کس کے پاس طاقت ہے ان فرستوں سے اپنے آپ کو بچائیں کس کے بعد طاقت ہے کہ ہم کہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا کس کے پاس طاقت ہے جہنم میں پہنچ جانے سے انکار کریں اور تو میرے آزادان گرام میں جہنم میں انسان گناہ کی وجہ سے پہنچتا ہے فسق کو فجور اور قریہ عقائد کی وجہ سے باطل عقائد کی وجہ سے پہنچتا ہے لہٰذا سو سے سوچے صحیح عقائد کے انسان بے ضروری شد اور ساتھ ہی سوچے اعمال اصلاحیات کے ساتھ ضروری چود بولوں اعمال کے اسلاح و انتہائی ضروری ہے با قبل اس وقت توبہ کریں ابھی جوانی میں توبہ کریں چند دن ہے دنیا کا اس کو اللہ کے تعاط و بندگی میں گزاریں جس طرح آ کے دونوں دن خدائی کا ایمان قیامت کا ایمان عالمی کا ایمان قرآن کا ایمان فہرستوں کا ایمان ہاں اور انبیاء خریدے کا ایمان کا تین الباسی اسلام شاع سچا اعتقادات کو جنگا مہذن میں سے جُنگامہ نیل خورینہ سسے کردار رفتار گفتار اصلاح چھج فون موضوع کوئی مذاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے قرآن میں اللہ نے فرمائے و امن ذہن و ادقل جنت جس کو جہنم سے بچائے گیا اور بہش میں داخل کیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور جس کو اللہ نے جہنم میں داخل کیا وہ ذلیل و خار ہو گیا قرآن کے آیتیں ہیں میرے دان گرامی مدان جن مذاق میں چھ سو دو فرے ابھی وقت ہے ہاں جی کہ انسان توبہ کریں جوانی میں توبہ کریں کیونکہ در جوانی توبہ کردن دن شعبۂ پی جوانی میں توبہ بیت پہ خدای پیغمبر عمبر کن روش در ضعیفی گرگ ظالم میں شعد پرہیزگار رسپن ظالم ظالم پر بیڑیاں بیڑی بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں کیونکہ اب وہ گناہ نہیں کر سکتے اب وہ شیرفاڑ نہیں کر سکتے تو دی واسید تو وہ اتنی اہمیت متبن توبلا اہمیت جوانی واسی طبلی ابھی سے اپنے کردار رفتار گفتار اخلاق اعمال ہر چیز کے اصلاح کریں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے میں رکھیں اور یہ چند دن جو ہم نے دنیا میں گزارنا ہے زیادہ زیادہ ابھی ہمارے سامعین جتنے بھی میرا جانے گرے ہیں ان کے عمر ہاں جی بیس سال سے نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا سب کا بیس سال سے اوپر ہوگا اوسط عمر اس وقت ستر سال ہے تو مزید پچاس سال آپ کے پاس ہے یہ پچاس سال پہ آ لو یہ حال ہو میں آپ کا 20 سال گزر گیا نا آسانی سے پتہ ہی نہیں آپ کو ایسی پچاس سال میں گزار جائے گا لیکن وہ لوگ کتنا خوش نصیب ہے وہ اس پچاس سال کو اللہ کے اطاعت میں گزارے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے کا مالک بن جائے بے نہایت نعمتوں کا مالک بن جائے اللہ کے رحمت مغرب بخش رحم و کرم لطف اور بحیش کی ایسی نعمتوں کا مالک جو نہ کسی آنگ میں دیکھا نہ کسی کان میں سنا ہیں ایسی نعمتیں ہی جو نہ کسی دل میں ایسی نعمتوں کے سوچ آیا نہ ختم ہونے والے بے نہایت نعمتوں میں غرق رہنے والا وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جہنم کے عظیم عذاب سے جس میں آنکھ ہے آنکھ ہے دعا ہیں دعا ہیں بدبو ہی بدبو ہے وہاں کے کھانے کھانے کے قابل نہیں پانی پینے کے قابل نہیں جگہ رہنے کے قابل نہیں ہر چیز عذاف ہے عذاف ہے دم گھٹنے والے فضا ہے دعا ہیں دعا ہیں آنکھ ہے آنکھ ہے بیچ میں کو جلے جاتے ہیں قرآن کے اس کے عذاق کو جلیں گے جسم کو جلائیں گے جلد جل, جل جائے گا اور آگ اور جلد اگائے گا اور جلد اگائے گا ان کو اوسر پھر گوشت چلائے گا پھر دوبارہ جلے گا پھر گوشت چلے گا پھر دوبارہ جل،, جل جل جلتا جائے گا پھر چلاتا جائے گا سزا مسلسل ہوتا رہے گا رضا نگر میں ہم میں سے کس میں طاقت ہے ہم تو ایک معاچس کی آنکھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو میں سے کوئی مجھے بتاؤ کہ ہم ایک ماچس کی آنکھ کو وہی ماچس ایک چند سیکنڈ میں جل کے ختم ہوگا اس پر اگر کسی کا جگہ ہے ہاتھ رہنے کا طاقت ہے تو جب ہم ایک ماچس کی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے سگریٹ کے بج کی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی اس عظیم آنکھ کو برداشت کرنے کا آپ اس مجھ میں کہاں طاقت میرے دان گرامی لہذا ہمیں جو ہے قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کریں توبہ کریں طائب کریں اس فص کو فجول کے دور میں ہاں اللہ کا دروازہ ہمیشہ کل کھلا ہے سب کل کھلا ہے جب آپ چاہیں اللہ کی طرف جڑنا چاہیں اس کی طرف سے وہ نہ آنے کا شگوا ہے توبہ نہ کرنے کا شگوا ہے توبہ کرنے کا وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات بے نہایت خوش ہو جاتا ہے بندے سے حسن جوانوں کے توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو میرا زین کرامین ہمیں جو ہے ہر صورت میں توبہ کرنا توبہ کرنا واجف گناہوں سے مہصاب نہیں ہے میرا زین گراؤلوں کو معلوم ہونا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنا کہ گناہ جو انسان کو ذلیل وخال کرتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں اس لئے ہمیں ہر صورت میں توبہ طائب کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے ملائیں اور قیامت کے عظیم موضوع سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اس پر سچا ایمان پیدا کریں اور سچا ایمان پر کر کے اپنے آپ کو قیمت سے ڈرتے رہیں اللہ سے شرم کرتے رہیں میرا زان غلامی حضرت شاہ سید علیہ الرحمٰ آخر میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کہ اللہ میں طول عمر ہو اللہ اس کے عمر کو طولانی کر دے اور کو بھی توبہ دے اور اس کو توبے کی توفیق دے دے لے اعنت دین دین کی مدد کرنے کے لیے تو شا سید اپنے بیٹے کو بھی آخر راہ نجات توبہ دکھا رہے کہ بیٹے کو اللہ کے طول عمر اور توبے کے ساتھ اللہ کے اس کا زندگی گزارنے کے لیے دعا کھا لیں تو ہم سب کی میری بھی دعائیں نگا کریں گے کا عمل تھا ہاں جی سچی تو بہ سن گناہ کن لفص حسے خدائے سبحان جی چند او زندگی و اطاۃ و بندگین خدا تھت پہ اللہ کن بےند ود پی خدا میں تھپ اللہ کن لفظ بدپی می سام اللہ تمام مسلمان کن اللہ ہر مرد و ذنل سنتے بزرگ جوان گامل یا اللہ یا توحفیش بص اللہ امت اسلام کی یہاں رحمِ صاء اللہ تمام عثمان کن یا رحمِ یا اللہ نبی رحمت امت کے رحمِ ص اللہ عالیہ محمد رحمِ صا اللہ سلسلہ اذاب پیروکاران کنگ الرحمبال نے گا ملّہ سچا توبہ بب سے زندگی رے تا تو بندگی ارگال توفی توفیش الشاء اللہ گہ گا ملیہ بھیش نی گامہ اللہ کر دیا اور جہنم کے بے نہاد عذاب سے ناقابل برداشت عذاب سے جس کا سوچنا بھی انسان کے لیے تکلیف دیتے کہ اللہ اس سنگی گا ماں تمام مسلمان کن یہاں سے نبی رحمت امت پہ یہاں سوچے اللہ آمین یا رب